قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود کفار مکہ سے پہلے قوم نوح اور رس والوں نے اور سمود نے رسولوں کو جھٹلایا تھا یہاں بھی مقصود یہی ثابت کرنا ہے کہ باس الموت حق ہے تمام انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو یہی بتایا کہ باس الموت اور روز قیامت بر حق ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور جو شخص بھی اس کا منکر ہوگا اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریش والوں سے پہلے قوم نوح نے بھی روز قیامت جزا و سزا اور نوح علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا تھا نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے لیکن نوے سے کم لوگوں نے ان کی دعوت قبول کی اصحاب الرس سے ایک ایسی قوم مراد ہے جس نے اپنے نبی کو کنواں میں پھینک دیا تھا بعض کے نزدیک شعیب علیہ السلام کی قوم مراد ہے اور بعض دوسروں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی ایک جماعت یا اصحاب اخدود یعنی وہ لوگ جنہوں نے ایک بڑی آگ جلا کر اس میں اپنی بستی کے مومنوں کو ڈال دیا تھا قوم سمود نے صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور بطور معجزہ ظاہر ہونے والی اونٹنی کو ہلاک کر دیا تھا اور قوم عاد نے حودا علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا اور اسنام پرستی پر اسرار کیا تھا اور فرعون نے موسا علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے سے انکار کیا تھا اور قوم لوت کے لوگ عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ بدکاری کر کے اپنی شہوت پوری کرتے تھے اور اسحاب اعقا نے شعیب علیہ السلام کی دعوت ٹھکرا دی تھی اور ناپتول میں کمی بیشی کرتے تھے جس کی تفصیل صورت الشعرا آیت 176 میں گزر چکی ہے اور طبا ہیمیر کی قوم نے بھی سرکشی کی راہ اختیار کی اور دین کی صحیح باتوں کو ٹھکرا دیا تھا صورت الدخان آیت 37 میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے ان تمام قوموں نے اپنے اپنے رسولوں کی اور ان کے لائے ہوئے دین کی تقزیب کی تو اللہ کا عذاب ان کے لیے واجب ہو گیا مفسرین لکھتے ہیں کہ اس تفصیل سے مقصود مشرقین قریش کو ڈرانا اور دھمکانا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی حالت نہیں بدلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب سے بعض نہ آئے تو ان پر بھی اللہ کا عذاب انہی قوموں کی طرح نازل ہوگا نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی بھی مقصود ہے کہ اگر آپ کی قوم آپ کو جھٹلاتی ہے تو غم نہ کیجیے کیونکہ ان سے پہلی قوموں کا بھی یہی وطیرہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا اور ان میں سے بہت کم لوگوں نے ان کی دعوت قبول کی